وإن من الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ علامہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ یشقرجمن وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يهبط من مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا عم تعمل صدق الله العظیم اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے بنی اسرائیل کو اتنی بڑی اپنی نشانی دکھائی ان کے سامنے ایک مردہ کو زندہ کیا اتنی بڑی نشانی تھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے دل نرم ہو جاتے وہ توبہ کر لیتے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے اپنے دلوں کو نرم کر لیتے لیکن ایسے نہیں ہوا اس کے بالکل برعکس ہوا سم مقصد قلوب کو ان کے دل تو سخت سخت ہو گئے ایسے سخت ہو گئے جیسے پتھر ہیں پھر اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کیوں کیونکہ کچھ پتھر تو ایسے ہیں جس سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں جن سے پانی نکلتا ہے جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے گر جاتے ہیں لیکن یہ تو اتنے سخت ہو گئے نہ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور نہ ہی ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوا اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اہل کتاب کا رویہ اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے جیسے یہاں بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے تو اللہ فرماتے ہیں تم اپنے دل ایسے سخت نہ کیا کرو بلکہ جب بھی اللہ کی آیات تم پر پڑی جاتی ہیں اللہ کی نشانیاں دیکھو تو اپنے دلوں کو نرم کر لو اللہ تعالیٰ سورة حدید میں فرماتے ہیں علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونو کالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال علیہم الامد فقصد قلوبهم وکثیر منہم فاسقون اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں پہ ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کی وجہ سے ڈر جائیں جھک جائیں نرم ہو جائیں پھر اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جن کے دل سخت ہو گئے جن کو کتاب دی گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے اللہ فرماتے ہیں سم پھر کا سخت ہو گے دل تمہارے من بعد دالکھ اس کے بعد فاہیا تو وہ کل کلحجارتی پتھروں کی مانند او یا اشد وقصو ان سے بھی زیادہ سخت کیسے و انا اور بے شک من منلحجارتی کچھ پتھر لمحہ یا البتہ وہ ہیں کہ پھوٹ پھوٹتی ہیں منہ اس سے الانہار نہریں وہ ان اور بے شک کچھ ایسے ہیں لما یہ شک کو کہ پھٹ پڑتے ہیں فیاخ پھر نکلتا ہے مینو اس سے الما پانی وہ ان اور کچھ پتھر ایسے ہیں لما یہ بھی البتہ وہ گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ پتھروں سے نہروں کا پھوٹ نکلنا پتھروں کا پھٹ جانا ان سے پانی کا نکلنا ان کا گرنا یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے اگر کوئی انسان یہ بات کہے کہ پتھر تو بے جان چیز ہیں وہ کیسے ڈرتے ہیں تو ان کے ان کو اس طریقے سے جواب دیا جائے گا کہ اللہ رب العزت نے عقل والی مخلوقات کے علاوہ جو مخلوقات ہیں ان میں بھی ایک حد تک شعور اور فہم رکھا ہے جس کی حقیقت اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا ہے ان کے اندر بھی اللہ رب العزت نے شعور رکھا ہوا ہے جیسا کہ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اوہت پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں اسی طرح حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت کے ملنے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا میں اسے اب تک پہچانتا ہوں بہرحال پتھروں کے پتھر تو اللہ کے خوف کی وجہ سے گر پڑتے ہیں پھوٹ پڑتے ہیں لیکن انسان کے دل اس سے بھی سخت ہو جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ بے خوف بے غوفل بے خبر ان کاموں سے تعملون جو تم کرتے ہو تم جیسے بھی اعمال کرو اپنے دل سخت کرو یا نرم کرو جو بھی کرو گے اللہ تعالی تمہارے ہر عمل سے تمہارے ہر فعل سے باخبر ہے غافل نہیں صدق اللہ العظیم